اور دو زخی بہشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنی پان کا فیض دو آ اسکینی کا جو اللہ نے تمہیں دیا کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے